بلا کے شیفوں فوجی جسم اللہ کاشن بولیا فرون تم آبد سرحد کا فروم تیسری پاری سورت میں سے ایک ہے یہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہیں سورہ مبارکہ میں ایک رکو چھ آیاتیں چھبیس کماعت اور چوران میں حروف ہے سورہ مبارکہ کا جو تاریخ پس منظر ہے اور شانض ہے اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہے ان میں سے یہ بھی ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں وہاں کے باشندوں کے سامنے ایک اللہ کی بات رکھی اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی تو وہی پیارے جو آپ کو اس سے پہلے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے آپ کے مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو پیغام سے باز رکھنے کے لیے تمام حربی استعمال کی لیکن آپ نے فرمایا کہ میں پابن ہوں اس بات کا کہ رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچا دوں اور اس लिए मैं میں کسی से سے नहीं نہیں کروں گا اس لیے کہ میں اگر میں رب کا پیغام رب کے بندوں تک نہ پہنچاؤں جس کا مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے تو قیامت کے دن کے عزاب علیم سے مجھے ڈر لگتا ہے اسی طرح جب دوسرے طرف لوگوں نے لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے تمام حربے استعمال کیے کبھی آپ کو جادوگر کہتے تھے کبھی شہر کہتے تھے کبھی کبھی مجنون کہتے تھے, کبھی شاعر کہتے تھے تھے شاعر لیکن اس کے باوجود جب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ اثر اور متدین میں برابر داخل ہوتے رہے تو ایک مرتبہ سردار نے مکان بہام میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل بیٹھ کر کس مسئلے کا کوئی قابل امن حل نکالا جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مان دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے یا اگر آپ جس خاتون سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں ہم سب مل کر کے آپ کی شادی ان سے کرا دیتے ہیں اور اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم سبوں کو آپ کی سرکاری منظور ہے لیکن ہماری ایک شرط ہے جو آپ مان لیں اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرنا ترک کر دیں حضور نبی کریم سچنے فرمایا کہ میں برائی تو بیان نہیں کرتا میں تو حق بیان کرتا ہوں سچ بیان کرتا ہوں تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ ہمارے ایک اور بات کو مان لیں تو پھر بھی آپس میں اتحاد ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں یعنی لاد اور کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اس طرح سے ہمیں آپس میں ایک نتی پر اتحاد کا موقع مل جائے گا اس پر اللہ تبارک کو تعالیٰ نے یہ سورہ کافل نازر فرمائیں اور اس سورہ مبارکہ میں مذہبی رواداری کے جو تلقین انہوں نے کی تھی بظاہر جیسے کہ آج کل بات لوگ کرتے ہیں کہ کفار کی دین اور ان کے اور ان کے معبودوں سے قطع برات بیداری اور لاتعلقی کا اعلان کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بات اگرچہ قدان قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کے تجاویز اور مصالحت کے جواب میں کہی گئی لیکن انہیں تک یہ محدود نہیں ہے بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہے وہ کفر ہی ہے اور دین اسلام جہاں جس صورت میں بھی ہے وہ دین اسلام ہی ہے لہذا ان دونوں کو آپس میں ملانے سے یہ سوچنا کہ رواداری پیدا ہو جائے گی ہرگز نہیں کفر کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں اسلام کو زندہ رہنے کا حق ہے اور دین اسلام کو پھر پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے حقانیت کو دلائل کے روح سے ثابت کرے اور اس کے مقابلے میں اگر کفر کمزور ہے بناوٹی ہے جھوٹ ہے غلط ہے تو اسے ختم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اسلام کے سہارے سے کفر کو زندہ رکھا جائے اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی چنانچہ شہد والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قل کہہ دیجئے یا اے کرو لا د عبادت نہیں کرتا اور نہ کروں گا ما نہ وہ جن کا تم پوجا کرتے ہو اور اب تمہاری حالت یہ ہے کہ ولا ان تم اور نہ تم ہو بندگی کرنے والے ما اس کی آبود جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا اور نہیں ہوں گا میں آبد نہ عبادت کرنے والا یعنی مستقبل میں بھی مجھے یہ توقع نہ رکھو کہ میں عبادت کرنے والا بن جاؤں گا ما ان کے جن کے تم پاٹ کرتے ہو وَلَا عَابِدُونَ مَا والا عَابُدُ. اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی بڑے تکرار کے ساتھ اللہ نے یہ بات تاکید کی وجہ سے بہن فرما دی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ملے دن تمہارے لیے تمہارا دن اور ہمارے لیے ہمارا دن ہم جس کو حق اور سوچ سمجھتے ہیں دلائل کی بنیاد پہ ہم اسی کے احکامات کی پیروی کریں گے بغیر کسی شرم کے اور بغیر کسی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو ہمارے ذمہ ہمارے رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم تمہارے سامنے اس دین کی حقانیت کو کھول کے بیان کر دیں جس کا تقاضا اللہ ہم سے کرتا ہے کہ ہم وہ پیغام تم تک پہنچا دیں اور پھر تم جانو اور تمہارا رب جانے وہ اکثر تاوانہ الحمد للہ سرب العالمین